یا انہین خبرناؤں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ سبوہے کا بہت جانی والا ہے